الحمد بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کچھ وضاحت کی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر کی نماز میں تلاوت فرماتے یقرعو آیا کم از کم ہے تھا اور زیادہ سے زیادہ خوآ عام طور پر آپ اجر کی نماز میں تلاوت فرماتے ہیں پھر اسی طرح زہر کی نماز ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کا پہلی دو رقتوں کا جو قیام ہے زہر کی پہلی رقت اور زہر کی دوسری رقط کا قیام سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر ہوتا تھا آج جمعہ کا دن ہے آج ہم نے پہلی رقط میں سورہ شہیدہ کی تلاوت کی ہے فجر کی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معبول تھا کہ فجر کے دن جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رقط میں سورہ شہیدہ اور دوسری رقط میں سورج تہر پڑتی اور ظہر کی پہلی دو رقطوں کا جو قیام ہوتا تھا وہ سورت سجدہ کی تلاوت کے برابر ہوتا تھا اور زہر کی بعد والی دو رقطوں کا قیام آدی صورت سجدا کے برابر اسی طرح اصر کی پہلی دو رقطوں کا قیام ظہر کی آخری دو رقطوں کے برابر یعنی آدی صورت سجدا کی تلاوت کے برابر عصر کی پہلی دو رقطوں کا قیام ہوتا تھا اور اثر کی آخری دورختوں کا قیام وہ اس سے بھی نصب یعنی تقریباً تلاوت کے برابر مغرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بیہ سے لے کر سورہ ناس تک جو سورتیں ہیں عام طور پر ان میں سے کوئی سورت تلاوت کرتے اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر سورت تک جو ہیں ان میں سے کوئی سورت تلاوت کرتے اور فجر کی نماز میں ان کی تلاوت کرتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی پیام ہوتا تھا آپ کی رات ہوتی تھی تمام نمازوں میں کبھی کبھار اس سے مختصر بھی کر دیتے ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی دونوں رقطوں میں سورہ زلزال کی تلاوت کی پہلی رقط میں بھی سورہ زلزال دلزال رہا دوسری رقط میں بھی یہی سورت آپ نے پڑھی راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے ایسے یا بھول گئے ہیں بہرحال دونوں رکتوں میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی ایک مرتبہ سفر کے دوران آپ نے فجر کی نماز کی پہلی رقط میں سورہ خلق اور دوسری رقط میں سورہ ناس کی تلاوت کی یعنی کب... کبھی کبھار بسا اوقات مختصر بھی تلاوت فرما لیتے تھے فجر کی نماز میں وغیرہ عام طور پہ آپ کا معمول تھا کہ کم از کم ساٹھ ایتے زیادہ سے زیادہ سو آیات پڑتے بس اوقات اس بھی زیادہ لمبا قیام ہو جاتا لیکن معمول آپ کا یہی تھا کیونکہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ تعالی نے جب نماز فرض کی تو نماز تھی دو دو رقط فجر زور مغربی شاخ دو دو رقط مغرب کی تین رقطیں مغرب کی تین رقطیں باقی رکھی گئی کیونکہ یہ دن کے بھیر ہے اور باقی نمازوں کی رختیں چار چار کر دی گئی لیکن فجر کی رختیں بھی صرف دو ہی رہنے دی کیونکہ اس کے اندر دیڑا ذرا لمبی ہوتی ہے قیام لمبا ہوتا ہے اس لیے فجر کی دو رختیں ہی باقی رہ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے رخصت نازل کی کہ مسافر آدمی قصر کر سکتا ہے میدان جہاد میں لڑنے والا دشمن کا اگر خوف ہو وہ قصر کر سکتا ہے تو وہ نماز پھر دو دو رقط ہو گئی مسافر کی مقیم کی نماز چار چار رقط مسافر کی دو دو رقط اور فجر کی دو رقطیں مقیم اور مسافر سب کے لیے اور مغرب کی تین رفتے تو فجر کی دو رقطوں کا جو سبب ہے اس کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا وہ سبب یہی ہے کہ اس کے اندر قرآن لمبی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت زیادہ کی جاتی ہے عام طور پہ لوگ آج کل خجر کی نماز میں بھی مختصر کی کراٹ کر لیتے ہیں اور اس کو معمول بنا لیتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے معمول یہ ہونا چاہیے کہ کرا ساٹھ کم از کم آئے اور زیادہ سے زیادہ سو آئے یہ معمول میں روٹین میں تلاوت کرنے چاہیے ہاں کبھی کبھار اس سے مختصر قیام ہو جائے یا کبھی کبھار اس سے زیادہ لمبا قیام ہو جائے تو یہ اس کی دین کے اندر رخصت اور اجازت ہے لیکن بہتر طریقہ کار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے وہی ہے کہ عام طور پر فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات تلاوت کی جائے اسی طرح رکوع سعیدے کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سعیدے میں دس دس تسبیحات بھی پڑا کرتے تھے رباء البی کا اللہ عمل بھی دس دس بار یہ پڑا کرتے یہ ایک اندازہ ہے صحابہ خراب کا پھر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو رقو کے بعد والا عام قوما اجدہ دو شہیدوں کے درمیان جو جلسہ ہے بیٹھنا یہ تقریباً برابر برابر ہوتا دو شہیدوں کے درمیان آپ پڑھتے ربر لی ربرلی ربر لی پڑھتے رہتے اور رقو سے جب کھڑے ہوتے تو کہتے سمع اللہ لمن حمیدہ رباند مل السلامات یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے رکوع سے اس کے علاوہ رکوع کے بعد پڑھنے والی ایک اور دعا بھی ہے مختصر تھی ربنا الحمد حمدن کثیرن طیبن بن مبارک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا دورانیہ معلوم ہو جاتا ہے اسے کہ ہے ایسے ہی زور کی نماز بھی عام طور پہ روٹین یہی ہے کہ سورہ سیدا کی تلاوت کے برابر پہلی دو رکھتے ہیں بعد والی دو رکھتے اس کے نصب کے برابر لیکن بس اوقات اس سے آپ لمبی پڑھا دیتے تھے صحابہ کراں فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی اگر جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسجد سے باہر نکلتا وقی غرقد جس کو آج کل لوگ جنت البی کہتے ہیں بکی کے قبرستان میں جاتا وہاں پر پہلے باغ تھا باغ کے اندر جاتا قزائے حاجت کرتا وزو کرتا واپس آتا تو وہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں شامل ہو جاتا تھا یہ زور کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا قیام ہوتا ہے اللہ سبحانہ و ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے بما لیا